اللہ یون فکون اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو فی سلی اللہ اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں دو چیزوں سے وہ بچاتے ہیں لا بی اور پھر وہ پیشا نہیں کرتے پیروی نہیں کرتے ماں انفکو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے ایک تو منن احسان نہیں جتلاتے والا ازن اور نہ ہی وہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں ان دو چیزوں سے بچاتے ہیں اپنے خرچ کیے ہوئے ایک تو یہ ہے کہ خرچ کیا اور پھر احسان جتلا دیا کہ یاد نہیں ہے فلاموں کے بھی ہم نے آپ کے ساتھ کیا نیکی کی تھی ازن تکلیف دیتے ہیں کہ خرچ کر دیا کہ اس پہ خرچ کرو کل کو یہ کام آ جائے گا اور پیسے اس پہ خرچ کرتے رہے اور پھر اس کے بعد سال چھ مہینے کے بعد اس کو کہا کہ فلاں کام کرنا ہے اب وہ بچارہ احسان میں تو پہلے ہی دبا ہوا ہے اللہ تو جانتا ہے کہ کس نیت سے اس پہ خرچ کیا تھا اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو نہ خرچ کرو اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اور پھر اس میں احسان اور دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے لہم اجروں امداد رب ان کا اجر ان کے پاس اللہ کے پاس ان کے پردگار کے پاس محفوظ ہے. کیونکہ انہوں نے کسی نے احسان نہیں کیا جتلایا نہیں اللہ کے لیے خرچ کیا حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے شدت سے روکا ہے کہ کوئی آدمی خرچ کرے اور اس کے بعد اس پر احسان جتلائے لایت الجنت منان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان جتلانے والے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ جو آدمی خرچ کرتا ہے بس اللہ کے لیے کرے تو وہ کوئی نہ رکھے اس بات کی کہ مجھے اس خرچ کرنے سے کوئی نیکی ملے اس انسان سے بس اللہ سے رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر مجھے دے گا تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جن پہ آج خرچ کیا ہے کل کو وہ مخالف بھی ہو جاتے ہیں تو بندہ سوچتا ہے تمہارے لیے تھوڑا ہی خرچ کیا تھا میں تو اللہ کے لیے کیا تھا میرا اللہ سے تعلق ہے اس سے لینا ہے جو کچھ لینا ہے تم سے تو کچھ خرچ نہیں اور کئی مرتبہ یہ بات آپ کو سننے میں ملے گی کہ لوگ کہتے ہیں صاحب آپ نے ان پہ اتنا خرچ کیا اور آج دیکھیے آپ کے مخالف ہو گئے آج دیکھیے یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ مجھے اللہ کے لئے خرچ کرنا ہے اور اللہ ہی سے اس کا اجر لینا ہے لوگوں سے اس کا کوئی اجر نہیں کوئی بات نہیں اللہ کے لئے خرچ کیا اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ایک تو من احسان نہ چتلائے دوسرے تکلیف نہ دے ان لوگوں کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے کوئی خوف نہیں کوئی پریشانی نہیں انہیں